وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدع ضلال علی حمزه صدری ومری بسم اللہ الرحمن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 الحمدللہ للہ آج قرآن کلاس نمبر 137 میں 9 اگست 2014 کو ہفتے کے دن ہم سورت الطبہ کی آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے اب مسلسل گیارہ رکوع تقریباً نوے آیات سورت الطبہ کی غزوہ تبوک کے بیان میں انشاءاللہ ہوں گی اور یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور غزب تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ ہے نو ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے غزب تبوک کو جیش الرسرا بھی کہا جاتا ہے تنگی والا مارکا اس میں اللہ تعالی نے صحابہ اکرام علی مردوان کو آخری درجے میں ازمایا اور الحمد للہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار صحابہ اکرام علی مردوان اس ازمائش میں بھی پورے اترے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت الفتح کی وہ آیات نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم امنا فتح فتح مبینہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح حدیبیہ جو آپ نے کی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی اب اس وقت کو بظاہر اس کی شرائط ایسی تھیں جو بظاہر کفار کی فیور میں جا رہی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی کہ یہ آپ کی فتح ہے فتح اس لیے کہ کافروں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایز پاور تسلیم کر لیا تھا اس سے پہلے تو مسلمانوں پہ وہ چڑھ دوڑے تھے چاہے غزوہ بدر ہو چاہے غزوہ عہد ہو یا غزوہ خندک ہو غزوہ خندق ان کی آخری کوشش تھی صلہبیا کے موقع کے اوپر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابۂ کرام علبان کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح تھی اس کے بعد پھر مسلمانوں کا گراف اوپر ہی گیا نیچے نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشبری کی بنیاد پر ارد گرد کے جو علاقے تھے جہاں پر مختلف قومیں اور قبائل آباد تھے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی اور سفیر روانہ کیے اور ان کو دعوت حق دینا شروع کی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کسی کی طرف باقاعدہ طور پر دعوت اسلام پیش نہیں کی تھی کیونکہ مسلمان ابھی خود اتنے اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے انہی خدود میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کا جو حاکم ہے اس کا نام تھا شرابیل بن امر اس کے نام بھی لکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط لے کر جو صحابی گئے ان کا نام تھا حارث بن عبیت رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ جو شرابیل بن امر غسان کا حاکم تھا یہ رومن امپائر کے انڈر تھا اور ظاہر ہے کہ رومن امپائر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی دوسرے نمبر پر پرشین امپائر تھی تو اس چیز کا گھمنڈ اس کو تھا اس نے بجائے دعوت قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا شہید کر دیا اب سفیر کا قتل جو ہے یہ اعلان جنگ تصور کیا جاتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کی کہ اب ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور وہ لشکر جو ہے سعید اسامہ سیدنا زید ابن ہارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تیار کیا یہ فتح مکہ سے جسٹ پہلے کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس غزبے میں شریک نہیں لے گئے لیکن پھر بھی اسے غزوہ موتہ کہا جاتا ہے یہ ڈیفینیشن تو بعد میں علماء نے کی بہرحال اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے دوسرے کو سریا کہا جاتا ہے برال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ہارسہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور ان کا نام بھی پرانے پاک میں آیا سورت الزاف کے اندر ان کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اس سفیر کے قتل کے بدلے کے لیے اس کے قصاص کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور میں نے اس کے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر سکس اے علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے غزوہ موتا کا منظر لائیو دکھا دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاوضہ تھا سینکڑوں مین دور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد تم جعفر بن ابی طالب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو بھائی تھے ان کو اپنا امیر مان اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو پھر عبداللہ اللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا امیر بنا لینا اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایسی بات نکل رہی تھی تو اس میں کوئی غیبی خبر پوشیدہ تھی کہ کوئی معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہزار کا لشکر جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیجا گسام کے حاکم سے بدلہ لینے کے اب یہ جی لشکر لشکر جب وہاں پر پہنچا تو وہ حاکم رومن امپائر کی مدد کے ساتھ تقریباً ایک سے ڈیڑھ لاکھ کا لشکر لے کر آ گیا مسلمانوں کے مقابلے کا اب مسلمان تو تقریباً دس سے پندرہ ہزار تھے ایک دس کی نسبت تھی مقابلہ بڑا مشکل تھا بڑی گمسان کی جنگ ہوئی سیدنا زید ابن ہارسا رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ترین صحابی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور زید ابن ہارثہ پہلے پانچ مسلمانوں میں ہے سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سعیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد زید ابن ہارسہ نے یہ تیسرے نمبر پر مسلمان ہونے والے اور چوتھے نمبر پر سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن سے پالا تھا اور انہی کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ٹانگ کے اوپر سیدنا الہ حسن حسین کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف سیدنا اللہ اسامہ ابن زید کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتوں کی طرح تھے بارہ زید ابن حادثہ شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے ہو تیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دو ہاتھ کٹنے کی وجہ سے ان کو جنت میں دو پر عطا فرما دیے تھے حضرت علی کے بھائی تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ اور انہوں نے وہ جھنڈا سنبھال لیا امیر بن گئے پھر وہ بھی شہید ہو گئے پھر عبداللہ بن روا رضی عدی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو روا تھے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزب موتا کا لائیو منظر اپنے صحابہ گرام کو بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے میرے زید کو شہید کر دیا گیا میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسے شخص پر متفق کر دیا ہے امارت کے طور پر کیونکہ اس کے بعد تو آپ نے کوئی نام نہیں بتایا تھا تو مسلمانوں نے باہمی مشورے سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر چن لیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو اس میں نہیں آتا صرف آیا کہ مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار پر متفق ہو گئے ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی عقلمندی اور ہوشیاری کے باعث مسلمان اس نہج پر پہنچ گئے کہ مسلمان اپنا لشکر بچا کر واپس مدینہ شریف آ گئے ظاہر ڈیڑھ لاکھ کی فوج اور مقابلے میں پندرہ سے بیس ہزار لوگ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی سکسس تھی اب یہاں پر میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بات کر دوں آج کل فیس بک کے اوپر بھی اور مجھے بھی ای میلز ملی بعض جو رافضی ہیں انہوں نے یہ پراپو کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو سیف اللہ کا لقب ہے یہ خالد ابن ولید کے لیے ثابت نہیں ہے تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے اگرچہ اس صحیح بخاری کی حدیث کے اندر جو غزل موتا کی ہے کہ میرا زید شہید ہو گیا میرا جعفر شہید ہو گیا میرا عبداللہ شہید ہو گیا اس کے بعد مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے اوپر متفق ہوگئے اگرچہ اس کے اندر خالد ابن ولید کا نام نہیں ہے لیکن دوسری احادیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کتاب و چپٹر چیپٹر کے اندر مال غنیمت کی جو تقسیم کا جو چیپٹر ہے صحیح مسلم کے اندر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے وہ آج آ بھی جائے گی ذوالخبیسرا ابن ذوالغبیسرا تمیمی نجدی کے بارے میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھری محفل میں بدتمیزی کی تھی اسی حدیث میں موجود ہے کہ پھر اللہ کی تلوار خالد ابن ولید کھڑے ہوئے اور ان نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں اس گستاخ کا ہم سر قلم کر دیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس صحیح مسلم کے حدیث میں خالد سیف اللہ کا لفظ بھی موجود ہے لہذا یہ جو بعض رافدیوں کی طرف سے بعض غالی قسم کے اہل تشیعوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید کے لیے سیف اللہ کا لقب ثابت نہیں ہے تو میں نے اس کا حوالہ صحیح مسلم سے دے دیا اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمزی میں اور مسند امام احمد میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے اور مشکاط المصعی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بر میں نے ضمن مسئلہ بیان کیا کیونکہ بعد ہمارے بھولے بالے اہل سنت بھی جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں جو ہیں وہ رغمال بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ خالد بن ولید کے بارے میں مجھے بھی ایمیز ملتی ہیں کہ ان کے لیے سیف اللہ کا لقب ثابت نہیں تو میں نے صحیح مسلم سے حوالہ دے دیا خالد بن ولید کے لیے کتاب الزار چیپٹر میں خالد سیف اللہ کا لقب موجود ہے بہرل یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی خالد ابن ولید اس رومن امپائر کی ڈیڑھ لاکھ کی فوج کے مقابلے پہ پندرہ سے بیس ہزار کا جو لشکر ہے یہ بچا کے مسلمانوں کا واپس لے آئے اب مسلمانوں پہ بہت بڑا امتحان تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ اس رومن امپائر کو ان کی اس غلط حرکت کا مزہ چکھایا جائے اور میں خود بنف سے نفیس ان کے مقابلے کے لیے جاؤں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اور یہ پہلا موقع تھا کہ نفیر عام کی گئی غزب تبو کے موقع پر کہ اب جو شخص اس قتال میں شامل نہیں ہوگا وہ علل اعلان منافق ڈکلیئر کیا جائے گا اس سے پہلے کسی غزبے کے لیے یہ بات نفیر عام نہیں تھی اگر کوئی غزلے میں شریک ہوتا تو اسے مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا ثواب بھی مل جاتا جو نہ جاتا اسے مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملتا لیکن یہ پہلا موقع تھا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نفیر عام ہوئی ندائے عام ہوئی کہ اگر اب کوئی اس غزبے میں شریک نہ ہوا تو منافق ڈکلیئر کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ غزۂ تبوک وہ غزوہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے مسلسل گیارہ رکو قرآن کے نازل کیے ہیں اور ان وقت کے سارے حالات کو اس کے اندر سیمرائز کیا ہے نوے آیات اب تیس ہزار جانسار صحابہ کرام علی رضوان کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے تبوک جو ہے وہ بالکل سعودی عرب کی جو جزیرہ نمایا عرب ہے اس کی بالکل اوپر والی ٹپ کے قریب ہے مدینہ شریف سے تقریباً پیدل راستہ جو ہے وہ سات سو کلو ہے اور ایریل ڈسٹنس اس کا تقریباً سوا پانچ سو کلو ہے جہاز کے ذریعے تو بالکل سیدھا ڈسپلیسمنٹ طے ہوتا ہے لیکن زمینی راستے ذرا ٹیڑے ہوتے ہیں تو تقریباً سات سو کلو کا سفر سخت گرمیوں میں جبکہ کھجور کی فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی مدینہ شریف میں بس اتارنے کا وقت رہ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ازمائش کی کہ اتارے بغیر جانا ہے اور یہ پورا خطرہ تھا کہ یہ پیچھے سے یہ فصل ضائع ہو جائے گی اور یوں جو ہے وہ سال کا جو پورا غلہ ہے اور اس کا راشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اتنی بڑی اسماعیت صحابہ کرام پر آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا اور یہی وہ موقع ہے جس میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی ایک منافق موجود تھے جو اوپر سے تو صحابی تھے لیکن اندر سے منافق ان کا ذکر آئے گا یہ وہ چونکہ کلما گوا تھے قانون وہ مسلمان تصور کیے گئے لیکن اندر سے وہ منافق تھے اور ایون ان میں کئی منافق ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پہ چلے بھی گئے اور واپسی بھی آپ وسلم کو قتل کرنے کی ایک سازش کی جب ایک تنگ گھاٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے مسلم امام احمد میں بھی ملتا ہے تو ان تقریباً چودہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا صحیح دلہا حضیفہ ابن رضی اللہ تعالیٰ اور صحیح عمار ابن یاسر رضی اللہ جانصاری پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور یہی وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا النا ابن جمان رضی اللہ تعالیٰ کو ان منافقین کے نام بتا دیے انہوں نے چہروں کے اوپر نقاب کی ہوئے تھے تو آپ نے پھر فرمایا تھا ازیفہ یہ میرا راز ہے تیرے پاس یہی وجہ ہے کہ حضرت اضیفا کو منافقین کے نام بتا دے بالی ایک اللہ سے ایک واقعہ انشاءاللہ وہ جب آئے گا میں ساتھ بتا بھی دوں گا اور پیچھے سے انہوں نے مسجد درار بھی بنا لی ان کو امید نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت واپس آئیں گے کیونکہ رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی ان کے پاس اتنا کچھ موجود تھا یہاں پر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں تیس ہزار کا لشکر ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج سے ٹکرانے جا رہا تھا تو منافقین کو یہ بات بالکل کنفرم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس زندہ سلامت نہیں آئیں گے کیونکہ ان منافقین کا ایمان تو ہے ہی نہیں تھا نا وہ اللہ کا پلمبر مانتے تو ان کو یہ بات پتا چلتی نا کہ وہ اللہ ارس اللہ رسول بل الحق الد دینک ولو کر وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کو الہدا قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کرتے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہونا تھا لیکن منافقین نے پیچھے مسجد بھی بنا لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس مسجد کو آگ لگائی وہ تو بالکل آپ سمجھے کہ چار تکبیر مسلمانوں پہ پڑھ چکے ہوئے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فتح دی اور جنگ کے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ایسا ڈالا کہ وہ کہتے روم کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تیس ہزار کی فوج اور وہ ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج لے کر آیا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارڈر پہ پہنچے تو وہ اپنی دو لاکھ کی فوج لے کے بھاگ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک تبوک کے اس سرحد کے اوپر اپنے صحابہ کے ساتھ رہے اور پھر ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے بھی کیے مسلمانوں کی بھاگ پھر انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ گئی کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر صرف تیس ہزار جان کا مقابلہ نہیں کر سکی بہت بڑی مسلمانوں کا روب تھا اور پھر الٹیمیٹلی سعید اللہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سترہ ہجری کے اندر جنگے جرموگ کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی اور اس لشکر کے امیر بھی سیدنا ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خالد ابن ورید اور سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ تین بڑے بڑے جرنیل تھے جن کی سرکردگی میں سیدنا عمر کے دور میں رومن امپائر کو بہت بڑی شکست ہوئی اور یہ سارا ایریا جو ہے فلسطین کا اور ارد گرد کا ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا اور حتہ کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور مسلمانوں کو جزیہ دینے پر امادہ ہو گئے اور اس کے پھر چند مہینوں کے بعد جنگیں عادشیہ ہوئی ایران کے اندر اور دوسری بڑی امپائر پرشین امپائر اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے پرشیا تو پورے کا پورا مسلمانوں نے فتح کر دیا الحمد تو یہ پورا بیک گراؤنڈ تھا غزل تبو کے حوالے سے جس کا الٹیمیٹلی جو انجام ہے وہ جنگ یرموک کی شکل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عہ کے دور کے اندر جا کر مکمل ہوا لیکن یہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت کے دوران آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی یعنی آپ کے صحابہ کے اندر ہی ایسے منافق موجود تھے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے بارے میں نہیں پتا تھا یہ بھی ذکر آ جائے گا نبی آپ کو بھی پتا نہیں ان کے بارے میں لیکن آپ کے اندر موجود ہے لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ رضی اللہ تعالیٰ صرف وہ صحابہ کرامردوان ہے جن کے اوپر امت کا اتفاق ہوا ہے باقی یہی لوگ تھے جن کی حفاظت بعد میں سامنے آئی اور یہی لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑے ہوئے ملکرین زکات بن کے اور مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی جا کر مل گئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن ان کا دل ایمان پر ٹھکا نہیں تھا اور اسی طریقے سے غزبۂ جو سورت الحجرات کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ یہ بدو لوگ ایمان لائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام ایمان لے کر آئے ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے تم اسلام لے کر آئے ہو ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا لہٰذا سابقون اللہ حدیبیہ سے جو پہلے پہلے کے لوگ ہیں وہ پیٹ وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ رضی اللہ ان ہو آیا کہ اللہ ان سے راضی باتیوں کے بارے میں رضی اللہ ان کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو ہمارے دعائیا کے وہ اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہے وہ آپ حیران ہوں گے جب یہ تقریباً ایک سو نمبر آیت آئے گی سورتحبہ کی تو اس میں اللہ تعالیٰ بتائے گا اینڈ نبی آپ کے صحابہ کے تین گروہ ہیں ایک وہ ہیں جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں دوسرے صحابہ وہ ہیں جو پکے منافق ہیں آپ کو بھی علم نہیں ہے اور تیسرے وہ ہیں کہ جو بس ابھی مسلمان ہیں ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ازمائے گا دیکھے گا کہ ان کا ایمان قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ اسی میں آگے آتا ہے رضی اللہ عنہ تو وہ پیش کر کے تو سب پہ لگا رہے ہوتے ہیں سب نہیں ہے صاحب اگر یہ ہوتے تو ہزاروں لوگ مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوت کر دیتے یا مسلمان کے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جھوٹے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آتے وہ کون لوگ تھے وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا اور انہی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے درجنوں حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے عوضے کوزر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے میں کہوں گا اچھابی اچھابی تو مجھے بتایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بد جاری کر دی تھیں آپ فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سخن سختن لمن غیر آبادی سخن سخن لمن بدل آبادی ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا ان کو مر سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا اس میں الفاظ ہے اصحابی اسحابی مولوی اس کا ترجمہ کر دیتا ہے امتی امتی حضور کو امتی کا لفظ نہیں آتا تھا امتی بھی عربی کا لفظ ہے یہ اصحابی یہ تاویل خاص کے اعتبار سے ان صحابہ کے بارے میں جو حضور کے بعد اپنا دین چھوڑ گئے تھے وہ قانوناً صحابہ تھے لیکن ایکچوئل وہ صحابہ نہیں تھے اگر وہ ہوتے ہیں اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمزی اور ابن باجا کی علیکم بسنتی و وسنت الخلف راشدین وہ پوری حدیث چلتی ہے جو میں نے بدت والے لیکچر سیونٹی اے اور بی میں بتائی کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے دیکھنا اس وقت میری اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ خلفہ راشدین کے خلاف ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور سعد و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو سوا دو سال بڑی ٹینشن اٹھانی پڑی اس حوالے سے بارن اور ایک اور ترک بخاری اور مسلم کا اس میں آتا ہے کہ جب میرے صحابہ کو میرے حوضے کو پہ لایا جائے گا تو میں پھر وہی کہوں گا جو ابے سالے سعید الرعی ابن مریم کہیں گے صورت المائدہ کے آخری رکوع میں آیا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب ت نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں بخش دے میرا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں تو آپ فرماتے ہیں میں بھی اپنے ان صحابہ کے بارے میں یہی کہوں گا بولے باللہ تعالی تو ہمیں ڈر جانا چاہیے ہم تو کس بات کی مولی ہیں یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں لوگوں کو جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں ہم آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے بھائی جن لوگوں نے حضور کو دیکھا آپ پہ ایمان لے کر آئے لیکن بعد میں ان کا بھی ایمان سلب ہو گیا ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے تو اب یہ سارے کے سارے معاملات انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو کھلیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ ان منافقین کو بھی یا یائی اللہ دینا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے یہ بڑی ابھیران کنک بات ہے اب جو عام آدمی پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کون سے ایمان والے ہیں کہ ان کا کردار ہے تو قانونم تو وہ ایمان لانے والے ہی تھے نا اندر سے منافق تھے نہ صحابہ کو پتا تھا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی اور اس حوالے سے سورت النساد کی تقریباً اسی آیات منافقین کے اوپر ہے اور وہاں پر میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 34 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو منافقت کی تعریف اور منافق کی نشانیاں اور اس کا علاج وہاں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ وہ کیسے منافق چھپے ہوئے تھے اب یہاں پر یہ یاد رکھیے گا وہاں پر بھی صورت النصاب میں یا یادینا آ کہہ کے منافقین کو خطاب کیا گیا پورے قرآن میں یا یادینا نافقو کوئی نہیں ہے یافرون یا ہے یادینا آ منوح ہے یادینا نافک کوئی نہیں اے وہ لوگ جو منافقت کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہو کیوں قانون جو ہے منافق بھی مسلمان اور مومن ہی تصور ہوتا ہے پبلیکلی کیونکہ اس کے دل کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہوتا ہے نا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق رام علی مردوان کو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ جنگ کے دوران ایک شخص جس نے کئی صحابہ کو قتل کیا تھا کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے اہم موقع پر وہ جب تلوار کے نیچے ان کی آیا اس نے کلما پڑ دیا پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا جو میں نے اپنی لیکچر جو ہے قتل مسلم کی مذمت اور آج کل کی جہادی تنظیمیں اور افواج مسلمان حکومتوں کی مطلب ایٹی سکس اس میں میں نے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی یہ چیز تو اسامہ بن نظید نے اس کو بدل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اسامہ بن زید نے کہا بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے یار صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا تو, تو نے اس کا دل چیر لیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں آئے اور فرمایا اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب اللہ تعالی کے حضور وہ کلمہ پڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا اساما تو اللہ کو کیا جواب دے گا اساما تو اللہ کو کیا جواب دے گا اساما تو اللہ کو کیا جواب دے گا اساما تو اللہ کو کیا جواب دے گا اسامہ تو اللہ کو کیا جواب دے گا حضور یہ بات کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے حتیہ کہ کے اسامہ بن زائد کہتے ہیں میں نے تمنا کی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا آج ہی میں کلمہ پڑتا کم از کم میرا یہ گنا تو دھل جاتا اور یہاں آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر سعودی عرب چڑھ دوڑا ہوا ہے شیعہ مسلمانوں کے اوپر ٹینک دوڑا رہا ہے ان کو قتل کر رہا ہے شام کے اندر وہ شیعہ شیعہ بھی نہیں کہنا چاہیے وہ تو نسیریا خبیز بشار الاسد وہ سنیوں پہ چڑھ دوڑا ہوا ہے اس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں کس طرح مسلمان ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ بھی اسامہ سمے اپنے کی جگہ ہوتے تو ہمیں بھی پتا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑا ہے لیکن کلمے کی کتنی طاقت کہ آپ کسی کے ظاہر بے فتوا یہی وجہ ہے کہ منافقین کا عذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبور کر لیتے تھے اس جنگ کے اندر بھی پھر اللہ تعالی نے ان کو ننگا کیا تو یہ ساری تمید آپ دیکھیں مجھے پچیس منٹ حالانکہ میرے ذہن میں نے ذہن بتایا میں یہ بیس آیات کور کر لوں گا پانچ منٹ میں تمہیر بیان کر دوں گا لیکن یہ ساری کی ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت اور آپ کو اس دعوت کے دوران جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں وہ آپ کو کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا تو آمنو کہہ کہ منافقین کو بھی خطاب ہو رہا ہے لہٰذا یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کے دل میں کہیں وسوسہ نہ آئے کہ ابو بکر امر عثمان و علی جیسے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہاد کے لیے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور تم بڑے گوجل دل سے اٹھتے ہو مار اللہ اللہ انہوں نے تو اپنی زیادے اللہ کے لیے قربان کر دی ہوئی تھی یہ ان کو یا اللہ ددینہ امن نہیں کہا جا رہا ہے یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو قانون مسلمان تھے قانون صحابی تھے لیکن اندر سے منافق تھے اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں ابودہ سبیل علیم میں نے شہیدان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الطوبہ ایڈ نمبر 38 یا قیل لکم اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے انفرو فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو یعنی اب غزوہ تبو کی تیاریاں شروع ہیں رومن امپائر سے ٹکرانا ہے تو اے ایمان والو جب تمہیں تیاری کے لیے کہا جا رہا ہے تو کیا ہوا ہے کہ تمہاری کنوکشن نظر نہیں آ رہی سی سبیل اللہ پل تم ال کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے جب تمہیں دعوت دی جا رہی ہے تو تم زمین کے ساتھ چمٹ گئے ہو یعنی اپنے پاؤں بھی یہ لانے کے لیے تیار نہیں ہو اتنے تمہارے پاؤں بھاری ہو گئے ہیں من من کے کہ تم زمین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ ایک تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور اب جب غزوہ تبوک کے لیے ندا کی جا رہی ہے تو زمین کے ساتھ لگ گئے ہو تم تو اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ علیہ مجمعین یا سابقون الاولون نہیں ہیں ہے صلیویہ کے صحابہ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ جو اوپر سے تو اسلام لے آئے تھے اندر سے مرافک تھے یا وہ لوگ جو ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے لیکن ان کا ایمان اتنا کنوکشن والا نہیں تھا کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی بھی تھی یہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے تیرہ سال مکی دور کے اندر اتنی تکلیفیں چمڑیاں اپنی اترے ہوئی تھیں ان کا ایمان تو بڑے ہائر لیول کا تھا مدینے کے مسلمان جو تھے وہ اس لیول پہ انہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھی بھی تھی تو اے ایمان والوں کیا ہوا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو اور ابھی تم بالحیات دنیا من نلہ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کے آخرت خیر را اب کا آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے جان اللہ کی دیوی ہے اس کے سبرد کرو مر گئے تو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لو گے فمام بتا حیات دنیا فل آخرت اللہ خلیل تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں نہیں مگر بہت کم یہ تو کچھ بھی نہیں ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی انگلی ڈبوئے سمندر میں تو اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی انفینٹ ختم ہونے والے اللہ تن فرو یو آدم علیما یاد <سؤال> رکھو اگر تم نہ نکلے اس جہاد غد تبوک کے لیے قتال کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا وہ یس تبدیل غی <غَيْرَكُم> اور تمہیں کسی غیر قوم سے بدل دے گا اللہ محتاج نہیں کسی اور قوم کو اسلام کی دولت سے نواز دے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتال کریں گے ولا تب اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے اللہ اللہ الشیم قدیث اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ اللہ کے لیے کیا پرابلم ہے میں یہی کہتا ہوں بھائیو دعوت کا کام کرو اللہ تعالیٰ کو تو اپنے سپاہی چاہیے دعوت کے کام کے لیے اللہ چاہے گا تو میرے جیسے گمراہوں کو بھی ہدایت دے گا ان سے دعوت کا کام لے لے گا اور نہیں لے گا تو بڑے بڑے مفتیان بڑے بڑے محدز اعظم بڑے بڑے شہب القرآن ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا یہ اللہ تعالی اس کو چوائس کرے تو اپنے آپ کو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کریں اللہ کو تو مزدور چاہیے کام کرنے کے لیے وہ کسی اور کو لے آئے گا تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگرچہ حضور صدر کے ساتھ ہی ہو, لیکن یہ یاد رکھو اللہ محتاج نہیں ہے اللہ تمہیں بدل دے گا نہیں قوم لے آئے گا وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے پھر اگر تم نبی صلی اللہ علیہ تو یاد رکھو اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے آلریڈی ایک پریکٹیکل تمہارے سامنے موجود ہے از اخراجہ بلدین کا جبکہ کافروں نے ارادہ کیا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دینے کا ثانیت نہیں نہیں از ہما فلغار جبکہ ان دونوں میں سے دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ دونوں غارے سور میں تھے کافروں نے ان کو نکالنے کا ارادہ کیا تو وہ دو تھے اور غارے سور میں تھے اور وہ دو کون تھے کہ ان میں سے دوسرا عظیم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ یقوری جبکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی سے کہتے تھے معنا مت در اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ساتھی کون تھے سیدنا انا ابو بکر اس صدیق اور اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان یہ کامن ہے حدیث کہ یہ غار کا ساتھی ابوبکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں امت کا اجماع ہے اہل سنت کی دونوں بڑی کتابیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا ابو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمارے اتنے قریب آ ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف سے ہمیں یوں جھک کے دیکھ لیں تو غار میں ہمیں دیکھ لیں گے بالکل غار کے دہانے پر آ گئے تھے تو اگر وہ یوں جھک کے پاؤں کی چیز میں دیکھ لیتے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم اور سعیدنا بکر ان کو نظر آ جاتے ہیں یہ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او بکر ان دونوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے اللہ بکر کبیرا الحمد للہ کبیرہ سبحان اللہ بکرتم وسیلہ اور یہ اتنا مبارک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا یہ تو اے مسلمانوں اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ نے تو اس وقت اس نبی کی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو نکالنے کا ارادہ کیا جب وہ دونوں میں سے دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ اپنے ساتھی سے غار میں کہتے تھے کہ مت در اللہ ہمارے ساتھ ہے فنض اللہ سکینت علیہ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل کر دیا سکینہ نازل سکون کہتے ہیں جب سارے حالات ٹھیک ہوں اس وقت سکون ہو وہ تو ہوتا ہی ہے سکینت اس سکون کو کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دے اور وہی بڑا مشکل وقت تھا سو اونٹ انعام رکھا ہوا تھا جو پکڑ کے لائے گا زندہ یا مردہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ میں نے اس کارے سور کی زیارت بھی کی ہے بڑا مشکل سفر ہے مکشری سے چند کے فاصلے پہ لیکن تقریبا۔ تین ساڑھے تین گھنٹے پیدل اس پہاڑی پہ چڑھنا پڑتا ہے اور وہ پتھر لے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں میں حیران ہوں کہ سعیدہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر کے اوپر لے گئے تو اکیلا بندہ جوان آدمی میرے جیسا وہ بھی چڑھنا مشکل کا تو یہ سعیدہ بکر صدیق کی محبت تھی جس نے زور لگایا ان کی طاقت نہیں ان کی محبت کی طاقت تھی جو پیچھے زور تھی تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں اور اب سعیدنا بکرس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے اس یقول الاصاحبی کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے ساتھی سے اب چونکہ سیدنا ابو بکرس دیگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی اس لیے آپ رضی اللہ تعالی انہوں کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں گالی گلوچ کرنا یا ان پر لان تان کرنا وہ فزق ہے لیکن ان کو منافق کہنا یا معذ اللہ, اللہ کافر کہنا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اس حوالے سے جو اصناشری اہل تشیو ہیں ان کے جو جہید علماء ہیں وہ بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں ان کے فتح چھپے ہوئے ہیں کہ ہم سیدنا سعیدنابکر صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان کو اگرچہ سیدنا علی سے کم فضیلت دیتے ہیں لیکن ان کو صحابی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت کی ہے غالی قسم کے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں وہ سنت کے ہاں بھی ہیں ان کے ہاں زیادہ پائے جاتے ہیں اور جائل قسم کے ذاکرین جو ہیں وہ بکواساد کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میں نے نحج البلاغہ پڑھی ہے اہل تشہیوں کے پاس بہت بڑی اوتھینٹک کتاب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات کے اوپر اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے سعیدنا ابو بکر اور عمر کی شان میں خطبات موجود ہیں باقاعدہ جس میں انہوں نے ان کی تعریف کی ہے اور وہی باتیں جو ہمیں سعید بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں جب کوفے کے لوگوں سے سیدنا علی تنگ آ تو سعید بخاری میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ میں اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ ملا دیں ٹھیک ہے اور وہ دو ساتھی کون ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شیخین رضی اللہ عنہما تو یہاں پر اتفاق ہے کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ امام احمد بریلوی صاحب نے جب رد الرابض رافضیوں کے خلاف کتاب لکھی اور اس پہ رافضیوں پر کفر کے فتح لگائے سات کے قریب اس میں ایک کفر یہ بھی نقل کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو غالی شیعہ غالی رافضی جو سیدنا بکر صدیق کو صحابی نہ مانتا ہو تو وہ کافر ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے اور بالکل ان کا فتویٰ ٹھیک ہے جو شخص یہ بات کرے تو ڈنکے کی جوڑ پہ اس پر کفر لازم آئے گا قرآن آپ کی صحابیت کی تصدیق کرتا ہے اور اہل سنت کی کتابیں بھی اور اہل تشیعوں کی بھی اس پہ جمع ہے فن ضل اللہ سکین تو اللہ نے سکونت نازل کر دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ائدہ بجن دل تر اور ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اللہ کے چھپے لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے وہ جلا کلی مت اللہ اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سرنگ کر دے ان کے ارادوں اور ان کی باتوں کو سرنگو کر دے وہ کلیمت اللہ یلیہ اور اللہ کی بات جو ہے وہ سر بلند ہو اللہ کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرے گا اگلی بننا انا و کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب رہیں بے شک وہ اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ بعض اوقات ظہری اسباب کے ذریعے معاملات کو لے کے چلتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ اللہ ان و فقال دیکھو قتال کے لیے نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ دل چاہے مانے یا نہ مانے تب بھی نکلو کیونکہ نفیر عام ہے. اور دوسرا یہ کہ چاہے تمہارے پاس سازو سامان ہے یا نہیں ہے چاہے تمہارے پاس سازو سامان بھرا ہوا ہے اونٹ کہ پورے اسلحہ موجود ہے تب بھی نکلو چاہے نہاتے ہو تب بھی نکلو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے وہ جاہدو بھی ام وم و فی سبیل اللہ اور جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی رام ہے لوگوں کے چندے بٹور کے اور لوگوں کے بچوں کو بھیج کے نہیں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے یہ قرآن کہتا ہے ذالکم خیر اللہ کم اسی میں ہے تمہاری خیریت ان کن تم تعلمون اگر تم جانو لو کان عرضا قریبا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال غنیمت کا معاملہ مال کا معاملہ قریب ہوتا وہ سفر قو یہ سفر آسان ہوتا لتب تو تم دیکھتے کہ یہ منافقین جو اوپر سے مسلمان ہیں یہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے بڑی آسانی کے ساتھ اگر مال زیادہ ہوتا اور سفر قریب ہوتا جنگ ذرا آسان سی ہوتی تو ان کو ہوتا کہ ہم شکست دے کے اتنا مال ہمارے وہ مال بڑا آتا تھا ہنین کے اندر میں آج پڑ رہا تھا بخاری اور مسلم میں سو سو اونٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ایک ایک بندے کو سو اونٹ آج کا ایک کروڑ روپیہ بنتا ہے ایک لاکھ روپے کا بھی اونٹ لگائے ابو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ دیے لیکن اپنے جو جانسار تھے ان کو کچھ بھی نہیں دیا بخاری اور مسلم میں آتا ہے اور میں کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے خاندان کی محبت غالب آ گئی ہے وہ وہ سفیان پوری زندگی زور سے لڑتا رہا حضور نے اس کو پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پول بھی کھول دیا اور بھئی آپ نے کہا میں تو ان کے دل کو اسلام میں مضبوط کرنے کے لیے ان کو دیر ہوں تم لوگ تو پکے ایمان والے ہو اللہ کی قسم اگر سب لوگ ایک راستے پر چلے اور انسار دوسرے راستے پر تو میں انصار کے ساتھ ہوں گا میرا جینا اور مرنا انسار کے ساتھ ہے کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے کے جا رہے ہیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ تو انسان نے کہا یا رسول اللہ ہم اس پہ راضی ہیں یہی وجہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ شریف میں بنی ہے پوری حدیث بخاری میں موجود ہے تو وہ تو قربانیاں کرنے والے لوگ تھے جن کو مال کی محبت تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے معلّہ فت القلوب دلوں کو پکا کرنے کے لیے اسلام پہ سو, سو اوٹ بھی دلوا دیے اور جو ایمان والے تھے ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کے لیے اللہ اور اس کا رغذ سب کچھ ہوتے ہیں الحمد تو اللہ تعالیٰ ماتا اگر ان کو مال قریب مل رہا ہوتا تو دیکھتے ہی کیسے وہاں پہ جاتے ہیں آپ کی اتباہ بھی کرتے ولاکم باؤدت علی ہی لیکن جب ان کو مسافت دور معلوم ہو رہی ہے تو اب ان کے لیے یہ معاملہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو بھوک سات سو کلو مدینہ شریف سے پیدل سفر سخت گرمیاں اور پیچھے فصل تیار ہے اس کو کاٹنے والا کوئی نہیں پورے سال کا غلہ اس فصل میں سے نکلنا ہے اگلے سال بھوکے مریں گے کیا ہوگا یہ سارے خدشات ساتھ تھے اللہ حکبر ہم یہاں جناب درس کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹہ نکال لیں کہ وہ پچپن منٹ لکھا ہوتا ہے نا وہ اگر پیسہ اٹھو دے تو کہتے ہیں بات کرنے شروع کر دیں گے جناب اتنا ٹائم ہو گیا جناب اور پھر ہم ناتے بھی پڑھتے ہیں تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا تو میں کہتا ہوں پھر تو شاید میں بھی منافق ہوتا زوری تو نہیں سے ہوتا ہم قربانیاں دے سکتے ہیں شکر ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھے ورنہ ہمارا صحابہ اکرام علی امردوان جیسا ایمان نہیں ہے یقین کریں بی بچوں کو چھوڑ کے مال چھوڑ کے سب کچھ چلے جانا اللہ بل اور اے نبی دیکھو گے آپ یہ قسمیں بھی کھائیں گے اللہ کی بڑی گاڑی گاڑی نہ معقوم کہ اگر ہم میں کوئی طاقت ہوتی ہمارے پاس کوئی سازو سامان ہوتا کوئی حالات سازگار ہوتے تو اے نبی ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے جہاد کے لیے اور قسمیں اٹھا گے اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ یوہ لکھو نہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں برباد ہو گیا تو دنیا اور آخرت کی ساری ناکامیاں مقدر ہو گئی اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اوپر اوپر سے مسلمان ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ کو معاف کرے لما اذنت لهم آپ نے منافقین کو کتاب میں جانے کی رخصت کیوں دے دی آپ کو چاہیے تھا آپ انتظار کرتے حتیٰ کہ ان کا جھوٹ سچ بالکل واضح ہو جاتا ہے ان میں سے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے اب وہ آ کے جناب حضور کو بہانے کرتے تھے یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے یا رسول اللہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرا یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ انسان تھے آج کا بھی کوئی انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا اس کو بھی فیس ریڈنگ سے پتا چل رہا تھا حضور کو پتا چل رہا تھا یہ بہانے کر رہے ہیں لیکن حضور اپنی شفقت کی وجہ سے اجازت دے رہے تھے ٹھیک ہے جاؤ حتیٰ کہ ان خبیصوں نے کہنا شروع کر دیا آگے آئےت آئے گی کہ یہ نبی تو نرے کان ہی ہیں ہے اتنے مرزاد دیکھ کے آپ کی وہ سارے معاملات دیکھ کے یہ تو نرے کان ہے اس کو بات کرو جیسے کان جو صرف سنتا ہے نا کان کے اندر عقل نہیں ہوتی جب تک دماغ ساتھ نہ ہو تو یہ سنتا نکال دا رہا ہے حضور تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ نبی کو جو تم کہہ رہے ہو نا یہ کان ہی ہے تو یہ اس کی رحمت تمہارے لیے رحمت ثابت ہو رہی ہے ادر اللہ تعالیٰ پر ہوتا تو کب سے تمہارا معاملہ سیدھا کر دیتا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے آپ کو اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ عالمین بنا کر بھیجا تو یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا کہ آپ نے کیوں ان کو جانے دیا ذرا ان کا سچا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے پتہ چل جائے میں یہ آپ نے بوڑھا نہیں بنانا وہ بال کا درج لمبا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یار جو کہتا نا میں پچپن منٹ کے لیے آؤں پچپن منٹ کے بعد چلا جائے تاکہ یہ تو ثابت ہوگی پچپن منٹ کے لیے آنے کے لیے تیار ہے وہ چاہے میں تو کوئی برا نہیں مانتا ہوں درستو اب ظاہر ہے وہ کنیکشن ہوتی ہے کہ باز کا دس پندرہ منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں کم از کم وہ پچپن منٹ گزار گئے یہ تو ثابت کر دے میں پچپن منٹ کے لیے آیا تھا یہ تو نہیں شروع سے آیا ہی نہ تو اللہ تعالی نے جھوٹ سا کلیئر ہو جائے گا ان کا یہ کس میں آ کے کھا رہے ہیں آپ ان کے قبول نہ کریں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے رہے لہٰذا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کیا اس معاملے میں اس حوالے سے میں کوئی ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں عصمت انبیاء کرام علی مسلام کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ کیونکہ یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے غلطیوں سے محفوظ نہیں ہوتا وہ گناہ کر دیتا ہے وہ یہ بھی آیت پیش کرتے ہیں تو اس کا پھر میں نے ٹیکنیکل جواب دیا ہے کہ یہ کیا گناہ ہے یہ لگزش ہے یا اجتہادی خطا ہے اس میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے مسئلہ نمبر ایٹی 88 اور ایٹی ایٹ اے اور بی تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو ہے دونوں لیکچرس میں لا کے الحمد اس میں میں یہ آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں اس میں میں نے یہ عائد بھی ڈسکس کی تھی بڑا اہم ترین ٹاپک ہے اسمت انبیاء اکرام علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ اکبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وہ لوگ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ آپ ہمیں رخصت دے دیں ہم کتاب پہ نہیں جا سکتے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں بلیہ مل الاخر اور آخرت کے دن پہ جو کامل مومن ہے کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے وہ تو کہیں گے ہمارا تن من دھن ان سلادی و نسوخی و محیات رب العالمین بے شک ہماری نماز ہماری قربانی ہمارا جینا بھرنا سب کچھ اللہ کے دی ہے سیم کبھی وہ اجازت نہیں آپ سے مانگیں گے اس معاملے میں کہ وہ کتاب چھوڑ دیں اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی رام ہے وہ اللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے الحمد للہ اللہ کے تو علم میں ہے ان نما یسین بے شک آپ سے تو قتال کے معاملے میں رخصت اور اجازت تو وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو اصل میں اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے منافق اوپر سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون صحابی ہیں لیکن اندر سے وہ منافق ہے ول یوم نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں ورتابت کلو فہم فی ریبہم یترددون اور ان کے دل جو ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں اور وہ اس معاملے میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں جب ایمان ہی کوئی نہیں ہے تو پھر یہی معاملہ ہوگا قتال کے لیے بھائیوں کنویشن والا ایمان چاہیے قتال از دا سمم بونم آف اسلام ہائیسٹ گڈ آف اسلام اسلام کی سب سے اوپر کی چوٹی جو ہے وہ قتال ہے انسان اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اترا ہے اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے کتاال کی اہمیت کے حوالے سے دو لیکچر ہیں مسئلہ نمبر ٹوئنٹی فائیو کے نام سے کتا کی اہمیت اور کلمہ گو اور اہل قبلہ مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت اور اسی کی ایکسٹینشن کے بعد میں کچھ عرصہ پہلے میں نے لیکچر دیا مسئلہ نمبر ایٹی سکس قتل مسلم کی مذمت اور آج کل کی جہادی تنظیمیں اور مسلمانوں کی افواج اس میں, میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ان آیات کو آج کے مسلمانوں پر چشمہ کر کے منافق نہ ڈکلیئر کریں کیوں اس وقت جو کتاب اور جہاد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وہی کے ذریعے جاری تھا اب مسلمانوں میں جب کتاب اور جہاد کے اوپر کسی معاملے میں کنسینس نہیں ہے تو ایک عام آدمی منافق نہیں ہو سکتا ہاں جب کافر کے خلاف کتال ہو رہا ہے جیسا کہ افغانستان کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے امریکہ وہاں مسلمانوں کو کتال کرنا پڑ رہا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں لیکن مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف لڑنا سعودی عرب کا سعودی عرب کے اندر شیعہ کے اوپر ٹینک چڑھانا یا اسی طریقے سے وہ نصعری شیعہ جو شام کے ہیں ان کا سنی مسلمانوں کے اوپر ٹینک چڑھانا اور ان کے اوپر بم مارنا یہ وہ خطال نہیں کہ جس میں کوئی سنی کسی سنی جہادی تنظیم کی مدد کرے یا کوئی شیعہ کسی جی, شیعہ جہادی تنظیم کی مدد کرے یہ تو بھائی سب کچھ دنیاداری کے اوپر چل رہا ہے لہٰذا ان آیات کو آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ اللہ کی وی کے ذریعے ڈیفینیٹلی ان کو آج کے حالات میں لگا کے کسی کو منافق نہیں کیونکہ آج کل میں کئی جہادی تنظیمیں دیکھتا ہوں وہ یہ آیات پڑھ پڑھ کے تو جو بےچارا نہیں جا رہا ہوتا اس کو منافق ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں اور حالت یہ ہوتا ہے کہ جہاد کے نام پہ وہ چندے اکٹھے کرتے ہیں اور جب وہ رمضان میں سارا چندہ اکٹھا کرتے ہیں پھر بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کے ڈنر کھاتے ہیں اور اس کے بعد بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیاں نکلوا لیتے ہیں اور ادھر ہی آگے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں چندے کی بکس آتے ہوئے وہ کیوں وہ سارا ان کا بھائی سورس انکم بنا ہوا ہے میں کسی کو نامینےٹ نہیں کر رہا ہوں وہ بالکل پرسنل بات ہوگی آپ بھی آبزرو کریں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں لہٰذا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان آیات کے ذریعے آج کی مسلمانوں کے اوپر منافقت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا نہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امیر کے طور پر موجود ہیں کہ جن کی بات ڈیفینیٹ ہے یہ امیر جو ہے مظاہر کاغذی امیر ہے آج کے بنائے ہوئے مولویوں کے امین ہے ایک ایک مقبہ فکر میں کئی کئی امیر ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہمارا امیر ہے وہ واجبل قتل ہے اس طریقے سے کیا معاملہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت فرمایا ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمایا اب چودہ اگست بالکل قریب ہے اور آپ دیکھ لیں ملک کے حالات کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالی حالات کو بہتر کریں لوگ بیرونی ایجنڈے کے اوپر آ کے پاکستان کے اندر پاکستان کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دیں ولو اراد الخروج اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا آپ کے ساتھ نکلنے کا قتال پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پہلے سے کوئی تیاری کی ہوتی اب یہ قدم جو پیٹ رہے ہیں یاد درست میرے پاس گھوڑا نہیں ہے میرے پاس تلوار نہیں ہے تو مسلمان کو تو کتاب کے لیے تیار ہونا چاہیے اب یہ بھی یہاں پر یاد رکھیں میں بالکل انصاف کے ساتھ بات کروں گا کہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ہم میں سے ہر بندے کو جہاد کی ٹریننگ ضرور لینی چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جہاد کے لیے تیار ضرور رہنا چاہیے یہ بہتر ہے فرض نہیں ہے کیوں فرض اس لیے نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کی افواج موجود ہوتی ہے پھر سب نے ٹریننگ نہیں لینی ہوتی جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر دور مبارک دور کے اندر فوجیوں کی تنہائیں رکھ دی گئیں ان کی چھوانیاں کوفے کے اندر قائم ہوگی مین مرضی چھونی پھر سب کے سب لوگ قتال کے لیے نہیں جاتے تھے حضرت عمر خود برف نفیس کس قتال میں گئے ہیں نہ قاتیہ میں تھے نہ یورموگ میں تھے نہ حضرت ابوبکر تھے نہ حضرت عمر تھے نہ حضرت عثمان تھے نہ حضرت علی تھے کسی میں نہیں تھے شامل وہ تو مدینہ شریف میں تھے پوری لیڈرشپ لے کے تھے تھی لہذا اب بھی جو بنی ہوتی ہیں انہوں نے کرنا ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں ٹیکسز کے ذریعے زکات کے مال کے ذریعے مالے غنیمت کے ذریعے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا لیکن پھر بھی یہ چیز ضروری ہے کہ ہمیں جہاد کے لیے تیاری ضرور کرنی چاہیے بہار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا ہے انہوں نے کتاب کی پہلے تیاری کی ہوتی اللہ اللہ یہ بڑا گاڑا رہا ہے اللہ کی طرف سے ولا کن کری حم بلکہ اللہ تعالی نے ہی اس چیز سے کراہٹ محسوس کی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ تال کے اندر جائیں کیوں یہ لوگ پہلے ہی کمزور ایمان والے ہیں ادھر جا کے آپ کے لیے مصیبت ہی بنے گے الٹا ان کے تھارے وہ راستے میں آپ کو تانے سننے پڑیں گے جی جناب اتنا کو کتنے پھنسا کے ڈرے ساتھ ہوں. تو اللہ سے مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کراہت محسوس کی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نہ جائیں سب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پست ہمت کر دیا وکیل وکیل اردو محل قائدین اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا کہ تم بیٹھ جاؤ بیٹھے وہ کے ساتھ یعنی اصل میں ان کے اندر منافقت تھی اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ان کے اوپر فتوا اپنا لگا دیا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کے ساتھ کی ہے ان کے برے امال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم کر دیا لا لو خرجو فیکم اب وہی بات آ گئی ہے احمود صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے ساتھ نکل بھی پڑتے ما زادوکم الا خبالا تو یہ بجز فساد کی اور کچھ نہ کرتے راستے میں باقی صحابہ کے بھی کان گھومتے رہتے ہیں اور کتنے چلے ہو تریز ہردی فوج کتنے ڈیڑھ دو لگتی فوج رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کدھر جا رہے ہو موت کے منہ میں جو ہے وہ اب خود اپنے آپ کو یہ خودکشی ہے، یہ ہے وہ ہے تو کہت اللہ تعالیٰ ہمارے یہ چلے بھی جاتے ہیں نا تو یہ جو ہے تمہیں پست ہمت ہی کرواتے رہتے بولے ہاضب اللہ تعالی ولا اؤ دلالعم جب ہُو نل اور یہ کوشش یہی کرتے رہتے کہ تمہارے درمیان کوئی فتنا پڑ جائے آزمائش آ جائے مسلمان پست ہمت ہو جائیں وفی کم سما لیکن یہ بھی یاد رکھنا ابھی بھی ان کے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں نا وہ جاسوس ان کے موجود ہیں ابھی بھی موجود ہیں صحابہ کے لبادے کے اندر جا رہے ہیں تمہارے ساتھ وہ بیچ میں وہ بھی تھے اکثریت تو رک گئی لیکن بیچ میں کچھ تھے اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اکبا گھاٹی جو تھی اس موقع پر کاترانہ حملہ کیا واپسی پر جب حضرت العیفہ ابن جمان اور عمار ابن اجازت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ظاہر اسباب کے طور پر جان بچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عزیفہ بن جمان کو منافقین کے نام بتائے یہ آپ صحیح مسلم میں ستر پینتیس حدیث کا نمبر ہے وہ پڑھ لیں اس کے اندر یہ چیز موجود ہے ویسے میں نے اپنے ایک لیکچر میں مسئلہ نمبر ففٹی فائیو اے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ چیز اس کنٹیکسٹ میں بتائی ہے کہ حضیفہ ابن جمان کو حضور اسلم نے خاص ملاقین کے نام بتائے تھے یہ بعض جو صوفیاء کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کو خاص دین کا علم سکھا کے گئے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہے تو وہ منافقین کے نام تھے تو اس حوالے میں, میں میں نے اس حدیث کو اور اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے جس جسے شوق ہو تو وہ ففٹی فائیو اے دیکھ سکتا ہے بارہ ان کے جاسوس تم میں موجود ہیں وہ علیم والمین اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ ظالم جو ہے اللہ کے علم میں ہے اللہ تعالی سے چھپے ہوئے نہیں ہے لقد تغب الفتنا من قبل اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے پہلے بھی کوشش میں رہتے ہیں فتنا اور فساد کی وقلبول اقل امور اور وہ آپ کے لیے امور جو ہیں مختلف کاموں کے اندر الٹ پلٹ تجویزیں پیش کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی کے لیے مشورے کرتے تھے حق تا جا الحق یہاں تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے حق آ گیا وظہر امر اللہ اور اللہ کا امر غالب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اللہ کاری وہ کاری اور یہ لوگ اصل میں اندر سے ناخوش ہیں عبداللہ بن بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا کہ اس کو مدینے والے اپنا حاکم بنانے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بے تاج بادشاہ کو بھیج دیا اور وہ لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق ہو گئے اسی وجہ سے اب اس کے لیے چارہ کوئی نہیں تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اوپر سے اندر سے یہودی منافق تھا اور سازشیں کرتا رہتا تھا تو اللہ یہ ہے بزدل لوگ ہیں اصل میں آگے آ بھی جائے گا ڈرپوگ لوگ ہیں ڈرپوگ ہے تو اس لیے منافق ہے نا کافر ڈرپوگ نہیں ہوتا مسلمان بھی ڈرپوگ نہیں ہوتا منافق ڈرپوگ ہوتا ہے کیونکہ وہ دو کشتیوں کا مسافر ہے مسلمان ڈرپوگ اس لیے نہیں ہے وہ کنویشن والے ایمان کے ساتھ سامنے آ گیا کافر اس لیے نہیں کہ وہ ولن لان کہہ رہے کہ میں نہیں لاتا ایمان ابو شہر نے بھی تو اپنی گردن کٹوائی ہے نا ازب بدر میں لیکن منافق کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار ان کے ساتھ بھی مل کے رہو اس لیے منافک اسے کہا نفک عربی میں کہتے ہیں دو منہ والا یہ سرنگ کے اوپر بھی نفق لکھا ہوتا ہے سعودی عرب میں اگر آپ جائیں تو وہاں مکے کے بارہ پندرہ قریب سرنگ ہیں اس کے اوپر نفق لکھا ہوتا ہے اس کے دو منہ ہوتے ہیں منافق جب کافروں کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں سورہ البقرہ شروع میں ہی وہ تین کیٹیگریز جو بیان ہوئے اسے منافقین کا بیان آیا ہے اور مسلمانوں کے پاس ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو اس اندر سے کنوکشن نہیں ہوتی اس لیے تو دو منہ مناتا ہے دنیا کی زندگی کی لذت کے لیے دونوں طرح سے فائدے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہم نے تو اپنا حکم واضح کر دیا اب یہ دب گئے ہیں اس وجہ سے اب اتنا ہے مسلمانوں کا روب ہے صحابہ اکرام کرام امردوان کا حضور کیے جانصار جماعت کا کہ یہ ان کا انکار بھی نہیں کرتے اوپر اوپر سے یہ صحابی بنے ہوئے ہیں ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں لیکن اندر ان کے اندر منافقت چھپی ہوئی ہے اب وہ الان بھی سامنے نہیں آ سکتے مسلمانوں سے ڈرتے بھی ہیں اور وہاں وہ اس ارادے میں بھی ہیں کہ شاید مسلمان کامیاب نہ ہو تو کل کو کابروں کے ساتھ بھی بنا کے رکھو تو ہمیں واپس جانا پڑے تو ہم وہاں پر بھی الاد ہمارے لیے بلیہ حضب اللہ تعالیٰ اس حوالے سے وہ مسئلہ نمبر 34 ضرور سن لیں جس میں میں نے یہ کھل کے بات بیان کی ہے منافق کی نشانیاں اور منافقت کی تعریف اور اس کا علاج وہ من ہوں میں یقول زلی اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تو اجازت دے ہی دیں کہ میں نے تو جہاد میں نہیں جانا ولا تفتن نہیں اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے مجھے کیوں اس مائش میں ڈالتے ہیں اب آپ اللہ کے نبی آپ کی بات تو ٹالی نہیں جا سکتی آپ مجھے کہیں ہی نہ جانے کے لیے یہ مطلب ہے اس کا اے نبی آپ مجھے اجازت ہی دے دیں مجھے آپ کیوں فتنے میں ڈالتے ہیں ازمائش کے اندر کہ آپ کہیں گے میرے اوپر ماننا فرض ہو جائے گا تو آپ مجھے خود ہی اجازت دے دیں اللہ تو بولیے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ کیا گاڑا فتوار ہے اللہ فل فتنا تھی خبردار فتنے میں تو تم آلریڈی پڑھ چکے ہو تمہارا یہ بات کرنا اپنے پیغمبر کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے تو جانے دیں مجھے کیوں ازمائش میں ڈالتے ہیں میں تو کتاب نہیں کر سکتا یہ بات دل میں آنا اور یہ بات کر دینا وقت کے پیغمبر کے ساتھ تم فطر میں تو پڑ ہی گئے بہت بڑی ازمائش تم پہ آ گئی یہ تو تمہاری منافقت کی بہت بڑی دلیل خود ہی ہو گئی اب اس میں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں ایک پرٹیکولر شخص کا بھی ذکر آتا ہے وہ آیا حضول سن کے پاس یاس السن آپ کو پتا ہے میں عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور ہوں اور آپ مجھے وہ شامیوں کے ساتھ وہاں تو شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں تو میں تو کہیں اس چکر میں ہی نہ پڑھ جاؤں ہم تازہ کریں یہ اتھینٹک جو سیرت النبی کتاب ہے اس میں ہی ملتا ہے پرٹیکولر اس آیت کے بارے میں تو اللہ تم ازمائج میں ادھر جا کے کیا پڑھو گے ادھر ہی پڑھ گئے ہو تمہارا ایمان ہی تمہارے ہاتھ سے چلا گیا او آم لینڈ جانا تو اسے کچھ بھی نہیں رہ تیرے کو ان جہنم المخیت اور تم بال کافرین اور بے شک جہنم نے احاطہ کیا ہوا ہے کافر ہو یہ ہے کافر ہے اصل میں اندر سے آپ ذرا اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑتا رہا کن تکلیفوں سے ذرا دعوت کے میدان میں ایسے معاملات ہوتے ہیں آج بھی کوئی دعوت حق لے کے اٹھتا ہے تو مسلمانوں کے اندر لوگ مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں ایسے عجیب و غریب پراپو کرتے ہیں میرے بارے میں بھی کرتے ہیں پتہ کیا کیا معاملات کرتے رہتے ہیں اور جو جو حاکی بات بلند کرتا ہے کبھی اس کو کسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ یہ تو فلانگ ایجنٹ فلانگ ایجنٹ یہ ہمیشہ سے دعوت حق بلام کرنے والوں کے ساتھ معاملات ہوتے رہے انب کا اِن حسنتم تصوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بڑی بری لگتی ہے وہ ان تصب کا مصیبت ہوں اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف سے معاملات جیسے کہ غزب احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر تکلیف اٹھانی پڑی بہاری مسلم میں آتے آپ کے مبارک بھی شہید ہوئے یقول تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا من قبل کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا کام سیدھا کر لیا تھا ایکسپٹ کیا ترجمہ ہے سیدھا کر لیا جی اسے گئے نہیں نا بہت وحم فری خون اور وہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ خوشیاں مناتے ہوئے کہ شکر ہے تو نکلتی مارے جانا سی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خوشی مل جائے مال غنیمت ملے پھر ان کو سوچ لگ جاتا ہے ہم ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی مال مل جاتا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف یا صحابہ نام کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں شکر ایسی تو اپنا کام پہلے ہی سیدھا کر لیا سی ہم نے اپنے معاملات کو جانچ لیا تھا ہم گئے نہیں ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں قل بنا ما لنا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی ہر گز تکلیف نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے تقدیر میں مقدر کر دی ہے وہ تو ہے ولا نبل خو وہ نقسم من الموالی ول انفصیبتہ مراؤ جانوں کے مال کے نقصان کے ذریعے پھلوں کے نقصان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں ازمانا ہے اللہ نے دیکھنا ہے جانچنا ہے کہ کون دودھ پینے والا مجموعہ ہے اور کون قربانی دینے والا ہے تو یہ تکلیف تو آئے گی تو نبی سے فرما دو اگر ہمیں کو تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کی ہے کہ ہمیں ازمائے اس کے ذریعے وہ مئلانا وہ ہے ہمارا حامی و ناصر ہمارا پشت بنا ہمارا دلی محبوب سارے مانے اللہ کے لیے اللہ فلیہ تو منون پس اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو الحل ترب بسون بنا اللہ اخدل حسن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم ہمارے بارے میں کیا انتظار کے میں بیٹھے ہوئے ہو سوائے دو بھلائیوں کے یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ختم ہو جائیں گے وہ مسلمان ختم ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا تو محبوب سے فرما دو ہمارے لیے ون سچویشن ہے انگلش میں ون ون, ہے. ہے ون, ون سیچویشن. دو سچویشن ہے ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے ہمارے لیے دو ہی چیزیں ہیں کیا اگر بچ کے آ گئے تو غازی اور اگر قتل ہو گئے تو شہید ون ون سچویشن ہے دو حسن والی باتیں ہمارے لیے ان کے انتظار میں ہو تم اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو ہمیں آفرت کی زندگی مل جائے گی واپس آ جاتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور مال بھی آئے گا تو ہمارے لیے تو بن بن سیچویشن ہے اللہ تعالی تم پر اپنا عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے تم پر عذاب نازل کرے ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں موقع دے اور پھر موقع ہے نا حضرت بکر کے دور کے اندر کس طرح ان کا قتل ہوا پھر یہی وہ منافق تھے بعد میں جا کے ان کے ساتھ مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانص صاحب اکرام کے ہاتھوں ان کا قطر عام کروایا فتح ان ان معمربسوم پس تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں فیصلہ ہو جائے گا ال ان فکو او کر ہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں خوشی کے ساتھ یا ناخوشی کے ساتھ نئی منکم اللہ ہر کس تمہارا مال قبول نہیں کرے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گاڑا فتوا آ کہ تم پکے منافق ہو تمہارا اللہ تعالیٰ مال قبول کرے گا ہی نہیں تم کرو بھی زبردستی اللہ قبول نہیں کرے گا انکم کنتم قوم فاسقین بے شک تم تو ہو ایک فاسق نافرمان قوم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا نہ فکات اللہ وبی رسولی اب یہ بھی ساتھ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ میں نے کوئی زبردستی ان پہ تقدیر غالب نہیں کی ہم نے ان کے ہدیے قبول کرنے اور کتاب کے لیے یہ جو مال پیش کرنے اس کو منع نہیں کیا سوائے اس کے لیے کہ یہ اصل میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں ولا یا تو اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے اللہ بہم کسالہ مگر یہ کہ سستی کے ساتھ ظاہر بس نے کہ ایمان ہی کوئی نہیں اتنی لمبی نمازیں کون پڑے ایون بغیر وضو کے بھی کھڑا ہو جائے لمبی نمازیں پڑنا پھر بھی مشکل ہے اور صحیح مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اپنے عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا نا اور وہ دو بندوں کے سہارے کے ساتھ جسٹتا ہوا مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا ورنہ منافق کا کیا جاتا تھا یہ تو آج کا زمانہ ہے کہ آپ فجر کی نماز بھی گھڑ پڑھ لیں زور کی بھی پڑھ لیں یا پڑھیں نا آپ مسلمان ہیں پکے بہت بڑے مسلمانوں کے لیڈر ہیں کسی جماعت بہت بڑے امیر ہیں جائے فجر کی نماز جماعت سے نہ یہ حضور کے زمانے میں منافق ہوتا تھا اور یہ میں نے پوری حدیث تھرٹی کے اندر بیان کی ہے نمازوں کے اوقات والے معاملات اس میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے اللہ اب اب آتے ہیں نماز کے لیے بوجل دل کے ساتھ ولا اللہ بہنکاری ہوں اور اگر یہ اللہ کی رام میں خرچ بھی کرتے ہیں تو دل بڑا بوجل ہوتا ہے ان کا کرات کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں باہر مسجدوں میں ہو رہا ہے اعلان کروا رہے فلاں بندے نے اتنا مال دیا ہے ایون وہ ٹوائلٹس اور وضو خانے بنوائے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر بھی ہم نے لکھوایا ہوتا ہے یہ فلاں کے لیے ہے یہ فلاں کروایا استفر اللہ یہ تو زکاط والے چیپٹر میں میں صحیح مسلم کی حدیث بتاؤں گا کہ ایک سخی بھی اور ایک قاری بھی اور ایک شہید بھی دوزخ میں پھینکا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ اس نے سب کچھ دکھلاوے کے لیے کیا ہوگا تعالیٰ بلکہ مسرد آمد میں تو آتا ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا یہ صحیح صنعت کے ساتھ ہے ظاہر ہے وہ شرک کے خفی میں تو فعال کرتا ہے کہ جب لوگوں سے امید لگائے بیٹھا ہے بجائے اللہ سے اجر لینے کے اللہ فلاں تو عجب کا ام تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کا مال تعجب میں نہ ڈال دے کہ ان کو اتنا مال اللہ نے دیا ہے ولا اولاد اور نہ ان کی اولاد اس وقت مال اور اولاد بیٹے بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے تو اے نبی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے مسلمانوں اگر ہم نے ان کو مال دیا آج بھی آپ دیکھ لیں حرام کی کمائی ہوتی ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے دیکھیں دیکھیے اللہ نے ہمیں دیا ہوا حرام کے مال کے اوپر بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں اللہ ہمارے یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال اور ان کی اولاد اتنے ان کے جو ہے وہ بازو ہیں ان نما یورید اللہ بحا سیات دنیا اللہ تو چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور مال عذاب بن جاتا ہے اور اولاد بھی عذاب بن جاتی ہے آپ اکثر خبروں میں اور الیکٹرانک میڈیا پہ سنتے ہیں کہ جداد کے لیے بیٹے نے باپ کو قدر کر دیا دنیا میں بھی سزا ملی اب یہ بڑی سخت ترین آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال اور اولاد اس لیے بھی دیتا ہے کہ تاکہ اس مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں اسے عذاب دے اسخر اللہ و تر کا ان مہم کا فرون اور نکلا نکلے ان کا سانس اس حال میں کہ یہ کافر بس ان کو یہ ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ یہ پکے کفر پہ مریں پھر کیا مت اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دے لہٰذا یہ ڈھیل ہوتی ہے یاد رکھیے گا کسی کو یہ اکثر بڑے بڑے فاسقوں اور فاجر اور ظالموں کو ڈھیل ملی ہوتی ہے بیمار بھی نہیں ہوتے اور اتنی دولت بھی ہوتی ہے اولاد بھی ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا کی زندگی کے اندر یہ مزہ چکھائے گا اگر نہ چکھایا تو آخرت میں تو ضرور بولے بلّہ لکھن بن اور یہ اللہ کی قصبے اٹھاتے ہیں کہ اے صحابہ ہم تم میں سے نبی ہم آپ کے ساتھی ہیں وہ ماں ہوں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اندر سے نہیں ہے یفرقون بلکہ یہ تو نہیں ہے مگر بزدل اور ڈرپوک لوگ یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں اصل میں تو یہ منافق ہے کافروں کو بھی جا کے کافروں کے ڈر کی سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں اصل میں تو یہ منافق ہیں منافک ہے دو لو یا جدون او مغارات او مدقلا اگر یہ کوئی ایسی پناہ گاہ ڈھونڈ لیں یا کوئی غار ڈھونڈ لیں یا چھپ بیٹھنے کی جگہ وی وَهُمْ يَجْمَعُونَ تو یہ وہاں پر جا کر چھپ جائیں گے منہ زوری کرتے ہوئے پوری کوشش ہوگی کہ ہمیں کوئی جگہ مل جائے ہم چھپ جائیں یہ کتاب سے ہماری جان چھوٹ جائے لیکن یہ اب آپ کا بھی سامنا نہیں کر سکتے اس حوالے سے جو چل بھی رہے ساتھ بوجل الکسار اور اکثر تو گئے بھی نہیں بہانے کر کے پیچھے ہٹ گئے بولے آز اب یہ سخت ترین آیت آ رہی ہے دو آیات رہ گئی ہیں ہماری آج کی گفتگو مکمل ہو جائے گی پرٹیکولر آیت نمبر سورت الطوبہ کی اٹھاون نمبر آیت عبد اللہ ابن ذل خواصرہ اتمی کے بارے میں وہ نجدی گستاخ رسول اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو اکثر آج ہمارے وہ حنفی بھائی جو ہیں بریوی دندی وہ اہل حدیث کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں وہ یہ آیت بھی آپ سن لیں اور اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی آئے گی جس سے عقیدہ غلط نکالتے ہیں وہ یہ دو آیات کو بڑی اب توجہ کے ساتھ سنیے من ہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں میں سے جو آپ کے صحابہ ہیں ان میں سے ایسے منافق بھی ہیں اوپر سے قانونن صحابی ہیں اب میں وہ حدیث بھی بتا دوں گا آپ کی بخاری اور مسلم کی کہ آپ نے اس کو بھی صحابی ڈکلیئر کیا قانونن حالانکہ یہ اندر سے منافق تھا بعض ان میں سے بھی ہیں جو آپ پر تانا کرتے ہیں مال غنیمت کی تقسیم صدقے کی تقسیم کے بارے میں اس کے میں شان نذور بخاری مستقب سے بازیں بتاتا ہوں فا ان اوتو اور اگر آپ ان کو اس میں سے کچھ مال دے دیں ربو وہ راضی ہو جاتے ہیں وہ علم یو اور اگر آپ ان کو کچھ نہ دیں منہا اس مال غنیمت میں سے اضا ہوں یس تو یہ اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں یعنی مال کے لیے لڑ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لڑیں اپنی آفرت کے لیے لڑیں لیکن مال ملتا ہے تو خوش ہوتے ہیں مال نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتے ہیں رسول کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ خوش ہوتے جو اللہ اور ان کے رسول نے اسے ان کو عطا کیا تھا ایمان والا تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دیا مال غنیمت میں سے اس کو قبول کر لیں اسی کا ذکر صورت الحشر میں بھی آتا ہے وما آتا تم رسول <فَخُضُوا> اور جو رسول تمہیں مالے غنیمت میں سے جتنا دیں اس کو لے لیا گاؤں و وہ ماں نہ ہا کو اور جو چیز تم سے روک لیں تمہیں مال نہ دے تو اس سے رک جایا کرو مال کی محبت میں ایسا معاملہ تھا کیا کرو یہ تو ایمان کی بھی نشانی کسی کی ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان اتنا اس کا کنوکشن والا مانتے ہیں کہ اس کو مال ہی نہیں دے رہے ہیں اور آپ کانفیڈینس رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ ایمان نہیں چھوڑے گا وکال حسب اللہ اور ان کو چاہیے تھا یہ کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے سی اللہ فلی و رسول ان کریم اللہ اپنے فضل اور ہم غنی کر دے گا یعنی پھر کوئی اور موقع آئے گا مال غنی ملے گا راغبون بے شک ہم اللہ کی طرف روٹ کے جانے والے ہیں دنیا میں نہ بھی ملا آخرت کا تو انعام ملے گا تو یہ آیا کوٹ کر کے بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت میں نے دیکھے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے بنگلوں کوٹھیوں کے بعد لگائی ہوئی ہے ولو ان رب ماں آتا ہل و رسول کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ راضی ہوتے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ دینے والے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ دولت دی ہے تو یہ آیت یہاں سے لیتے ہیں اور وہ آیت لگائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں منافع کی نشانی ہے وہ اس کے اوپر ناخوش ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ قرآن میں ہوتا ہے ہاضام بن فضعی ربی تو یہ نہیں لکھ کے لگاتے ہاضام بن فضلی ربی کو یہ آیت لگاتے ہیں یہاں پر بھی پیر صاحب ہیں یہ ہمارے گاؤں کالا دے کے اندر, اندر ان کی بڑی بڑی کوٹیاں اس کے آپ دیکھیں گے یہی لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دینے کے بعد راضی ہو جاتے ہیں اب وہ آؤٹ آف کنٹیکٹ آئے یہ تو منافقین کے بارے میں آئی تھی کہ ان کو مال گنیمت کے حوالے سے نہ کہ یہ کہ آج جو کچھ مل رہا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تقسیم کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کا حصہ ہمیں ضرور مل رہا ہے لیکن یہ تقدیر کے معاملات اللہ تعالی جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالی دینے والا ہے یہ مسلمانوں کا الحمدللہ کامل یقین ہے اس حوالے سے اور میں یہاں پر وہ آ... حدیز بھی بیان کر دوں مسلم امام احمد سے اور العدل المفرد میں بھی موجود ہے امام بخاری کی کتاب میں ایک صحابی نے حضور کے سامنے کہا دیا یا رسول اللہ ما ماشاء اللہ, اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راز ہوئے آپ نے فرمایا اچھا الطنی اللہ ندا کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا بل بل ماشاء اللہ وحدہ. بلکہ یہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے اب اسابی نے کہا یار سنا میں تو اللہ کے عزم سے ہی مان رہا تھا کہ آپ جو کچھ آپ چاہیں ان کو پتا تھا کہ جو اس طریقے کے معاملات ہیں تقدیر کے تقوینی امور ہیں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے باقی جو دین کا معاملہ ہے وہ تو بخاری اور مسلم کی متاف کن الحدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے اسے دین کی سمجھ ادا فرما دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے میں اللہ کے بحافے سکھاتا ہوں اسی لیے ساو کرام سے جب کوئی دین کا مسئلہ پوچھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو وہی وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو دین کے معاملے تو ہم کہیں گے کہ و اللہ رسول و لیکن دولت اولاد تقدیر یہ سارے معاملات اللہ کے ساتھ آ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کریں گے تو آپسلم کی گستاخی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کی تعلیمات کا مذاق ہے یہ آیت کا آپ دیکھیں کہاں پہ لگائی گئی انہوں نے تو کیا یہ اچھا تھا یہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے دیا اور آگے آئے گا اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ, یہ تو منافقید کا ذکر ہو رہا ہے ان معاملات کے اندر آپ اندازہ کریں آؤٹ آف کنٹیکس کوٹ کرتے ہیں یہاں پر میں آخر میں وہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بتا دوں کہ یہ آیت کس حبیس منافق کے بارے میں نازل ہوئی وہ کون تھا اب میری طرف متوجہ ہو جائیں شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو نہ سننے دیں یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اور میرا جو ریسرچ پیپر ہے جو ریسرچ پیپر 5 بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح اسناد حدیث کی روشنی میں اس میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو جنگ نہروان کے کانٹیکس میں یہ حدیث میں نے اس میں بھی ڈالی ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث اسی عبداللہ ابن ذوال خوایتر التمیمی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہو کہتے ہیں کہ مالِ غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے غزوہ ہنین کے موقع پر جو فتح مکہ کے فورن بعد قبیلہ حوازن کے ساتھ لڑی گئی گمسان کی جنگ تھی یا آخری جنگ تھی غزوہ تبوک سے پہلے جو مشرقین عرب کے خلاف ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور بہت مال غنیمت حاصل ہوا حتہ کہ سو, سو اونٹ بھی آپ نے تلیفق قلب کے لیے نیو مسلم نے جن میں ابو سفیان بھی شامل تھے تقسیم کی اتنا مالے غنیمت اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کم بھی دیا انہی میں سے عبداللہ ابن ذلخوی سرا اتمینی تھا بخاری اور مسلم میں اس کا نقشہ ہے کہ اس نے سر میں گنج کروائی ہوئی تھی اور اس کی تہمت جو ہے وہ آدھی پنڈریوں تک تھی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی اور گھنی داڑی تھی اتنا وہ گھنی داڑھی اور یہ اس کا سرا اڑیا تھا وہ پڑ پکڑ کے نا وہ پھر آج کل وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی اہل دیسوں کے یہ ہولے ہوتے ہیں اور فلاں کے یہ ہولیے ہوتے ہیں یہ بالکل زیادتی والی بات ہے وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ کوٹ کرتے ہیں میں تو بریلوی اور دیوبندیوں کے اندر بھی کتنے لوگوں کو جاتا ہوں جو ٹینڈ کرواتے ہیں ان کی بڑی گھنی داری اور آنکھیں بھی اندر تزیمی ہیں اور شلواریں ان کی ٹکنوں تک ہیں کتنے پیر صاحب کو میں جانتا ہوں تو سب کو تمیمی کی اولاد بتا دیں گے ابن تمیمی کی تقسیم کر رہے تھے اس کا شخص کھڑا اس نے کہا اتق یا محمد محمد اللہ کا ڈر نہ <سلم> آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس روز ارض پہ مجھ سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہوگا میں تو آسمانوں پر بھی امین ہوں زمین پر بھی امین ہوں آسمانوں میں آپ وسلم امین مشہور ہیں زمین پہ بھی امین مشہور ہیں آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کون عدل کرنے والا ہوگا صحیح طرح وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ اجازت دے اس منافی کی گردن اتار اور اسی میں آتا ہے سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ خالد وہ بھی کھڑے ہوئے انہوں نے انہیں صلی اللہ اجازت دیں اس منافع کی گردن نہ متعار صحیح مسلم میرباز موجود ہیں اس سے ثابت سابق خالد نے ولید کا لغف سیف اللہ تھا بارہ جب سیدنا عمر نے یہ ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو اگر میں اس کو قتل کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے آپ دیکھ لیں اس کو بھی آپ نے قانون سے حاوی حالانکہ اس کے بعد اس کی سیابیت کیا باقی رہ گئی تھی حضور کتنا شفقت کا برتاؤ کرتے تھے اس کے کلمے کا احترام کرتے تھے یہاں لوگ جو ہیں وہ سنی کہ شیعہ کو قتل کر دو شیعہ کہتے سنی کو قتل کر دو سب نہیں جو زیادہ تزیم ہیں اور وہ جو حضور کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے حضور کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے حضور کر وہ کفر کر رہا ہے سامنے اور حضور فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دو لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے جب وہ پشت پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو حضور نے فرمایا اس کی اولاد میں لوگ پیدا ہوں گے اور وہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن کا گھلک سے نیچے نہیں اترے گا اور تم اپنی نمازوں کو ان, کے سامنے، ان کی نمازوں کے سامنے حقیر تصبر کرو گے اتنی لمبی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے کہ جب شکاری اس تیر کو نکالتا ہے تو اس گوشت کا جو خون ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا بھی نہیں ہوتا حالانکہ اس سے آر پار ہو چکا ہوتا ہے اس طرح ان کو دین سے کچھ حصہ نہیں ملے گا مسلمانوں کی مین سٹریم سے اجماع سے وہ ہٹ جائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو قوم آد کی طرح ہلاک کر دوں قتل کر دوں اور پھر ابو سعید رضی اللہ علیہ وسلم کے آگے الفاظ ہیں اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو تم ہی تو وہ لوگ ہو جنہوں نے امیر المین سعیدنا علی کے ساتھ مل کر ان خوارج کو قتل کیا جن کے بارے میں حضور صلیم نے پیشن گوئی کی تھی تمہیں مبارک ہو نہروان پر مولا علی کے ساتھ قتال کرنے والے تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ان خوارش کو قتل کیا ابو سعید خدری یہ حدیث کے رامی ہیں پھر اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا بلکہ اس ہاتھ کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا جیسا کہ عورت کا پستان ہوتا ہے یہ نشانی ہوگی اور یہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب مسلمانوں میں تفریق ہوگی اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے آ, کتاب الزکا چیپٹر میں مال غنیمت کا جو باب ہے اس میں خوارج کی ساری حدیثیں اور بخاری میں بھی کتاب الاستتابت المرتدین چیپٹر میں یہ ساری خوارج کی حدیثیں موجود ہیں مشکات میں بھی موجود ہیں آپ نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں گے اور خوارج کو وہ قتل کرے گا جو حق کے قریب گروہ ہوگا اور وہ حضرت علی کا گروہ تھا اس سے بھی سیدنا علی کے حق پر ہونے کی بہت بڑی دلیل ملی بارہ اسی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سعیدوں علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آسمان سے گر پڑوں زمین پر یہ تو مجھے گوارا ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات تھونکوں جو میں نے آپ سے نہ سنی ہو اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی یہ پوری حدیث خوارش کی انہوں نے بیان کی پھر ایک آپ کے ساتھی نے کہا میر المن آپ اللہ کی قسم اٹھائے کہ آپ نے حضور سے یہ بات سنی تھی آپ نے تین دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت سنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان خوارج کو قتل کریں گے یہ خوارج بدترین مخلوق ہوں گے اور مسلم آمد میں آتا ہے کہ دوزخ کے کتے ہیں یہ خوارج اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت تک ان کے گروہ نکلتے رہیں گے اور فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے آج یہ آپ ذرا جج کر لیں آج کل یہ کون سے ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے درپئے ہوئے ہوئے ہیں یہ خبر کی بڑی نشانی آپ نے بتائی بھل یہ پورے چیپٹرس ہیں توفیق ملے بخاری اور مسلم میں ضرور پڑھیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ اچھا پھر کیا ہوا علی رضی اللہ علیہ کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب صحابہ نے قتل کیا تو اب صحابہ تو کہتے ہیں کہ یا وی ہیں تو اتنی لمبی نمازیں پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے ہم نے ان کو قتل کیا اتنے اتنے نیک لوگ تو حضور صلی اللہ وسلم کی انہوں نے حدیث صحابہ کو بلایا انہوں نے کہا تمہیں وہ حدیث یاد ہے حضور نے کہا تھا ایک شخص ہوگا کہ جس کی ایک بازو نہیں ہوگی بلکہ عورت کی پستان کی طرح کا لٹک رہا ہوگا ان کا ہاں تھا تو آپ نے فرمایا اس کی لاش تلاش کرو انہی میں ہوگی اور حضرت علی کے صرف تین ساتھی شہید ہوئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو گئے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روب حضرت علی کی فوج کا پڑا نہروان کے مقام پر اب ساتھی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں بخاری اور مسلم میں آتا ہے وہ لاش ہی نہیں مل رہی حتیٰ کہ حضرت علی کو آگے کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی نہیں بندہ مل رہا حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم جس نے مجھے بتایا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اس کو بتایا نہ وہ جھوٹا ہے یعنی نہ اللہ جھوٹا ہے نہ رسول جھوٹے ہیں اور اللہ ایک قسم نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لاش تلاش کرو انہیں ہوگی ڈھونڈی نہیں ملی پھر مولا علی خود گئے ایک ایک لاش آپ نے اٹھوائی حتہ کے کنویں میں کافی لاشیں دکھائی یہ ساری نکالو اور سب سے نیچے وہ لاش مل گئی تو سابا نے پھر اللہ اکبر کا نارا لگایا اور کا سدا کا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا یعنی مولا علی کا حق ہونا بھی کلیئر ہو گیا حضرت علی کا وہ کتاب بھی جسٹیفائی ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مسلمانوں کے دلوں میں کلک تھا وہ بھی دور ہوا اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علاقہ کا معاملہ کلیئر ہوا آپ کی تینوں جنگیں چاہے وہ نہروان ہو چاہے وہ جنگ جمل ہو صفین ہو الگ الگ ان کے بارے میں احادیث موجود ہیں وہ میرا ریسرچ پیپر آپ پڑھ لیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس میول اسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پی ڈی ایف فائل ڈھائی ایم بی کی عربی میں بھی, بھی موجود ہے اردو میں بھی انٹرنیشنل یہ کمفلٹ ہے الحمد یہاں پر میں یہ بتا دوں اب یہ جو ظلخ ویسرا تمیمی تھا یہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا عرب کا ایک قبیلہ اور محمد بن عبد الوہاب صاحب جو سعودی عرب میں جن کی وجہ سے ریوولوشن آئی ان کی تیسری نسل میں آ کے وہ بھی بنو تمیم سے تھے تو یہ ان کے ساتھ جوڑتے ہیں دیکھو جی وہ بھی گستاخ بنو تمیم سے تھا تو یہ بھی بنو تمیم سے اور امام ابن تہمیاں بھی بنو تمیم سے تھے چلیں ان سے تو ہمیں اختلاف ہے پھر بھی ان کی اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھے یہ سارے گستاخوں کی لڑی چلتی آ رہی ہے بنو تمیم میں تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ بنو تمیم میں ہونا کوئی کسی کے لیے گستاخی نہیں ورنہ غلام کا دھیان جس نے دعوی نبوت کیا ہے وہ بھی مرزا تھا اور میرا نام بھی انجینئر محمد علی مرزا ہے تو اب مجھے آپ اس کے ساتھ کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ نصب کی بنیاد کے تو فیصلہ نہیں کرتا نصب پہ فیصلہ ہونا ہوتا تو ابو ابولاب بھی کلمہ پڑھ لیتا حضور کا چچا نہیں تھا نہیں نول اسلام کا بیٹا بھی مسلمان ہو جاتا ان کا بیٹا نہیں تھا پرانے باغ میں آیا تو نسب کا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جی عزت دے تو یہ بنو تمیم کے بارے میں وہ کہتے ہیں تمیم اور آپ کو پتا یہاں پر بھی جو میرے خلاف استعار لکھا اس میں لکھا ہوا تھا ذل عبداللہ ابن ذوالخویترا تمیمی ابن تامیہ تمیمی محمد بن عبد الوہاب تمیمی اور نیچے میرا لکھا تھا محمد علی مرزا تمیمی میں کہاں تھے تمیم کہ <laughs> بنو تمیم تو بنو اسماعیل میں سے تھے عربی ان نسل تھے حضرت بحیم کی اولاد میں سے تھے تو وہ اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آئے گا میرے ساتھ تمیمی کیوں لکھا ہے تو آج میں نے یہ ٹروت بھی ریویل کر دیا کہ میرے ساتھ تمیمی کیوں لکھا تھا انہوں نے تو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہ دیکھو یہ تمیمی تو یہ وہ بنو تمیم سے تھا تو وہ بھی اب کلیئر کر لیں بخاری اور مسلم کی متفقن ہے یہ حدیث لے جائیں ان کو پھکی دیں جا کے بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث بخاری میں دو ہزار پانچ یہ کریٹیکل حدیث ہے میں نمبر بتا رہا ہوں مسلم میں چھ ہزار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دجال پہ سب سے زیادہ جو سخت گروہ ثابت ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت کتاب کرنے والے بنو تمیم ہوں گے اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور جب یہ قید ہو کر آئے حضور نے کہا ان کو چھوڑ دو یہ میرے بھائی ہیں یہ تین بشارتیں بخاری اور مسلم میں اس حدیث میں موجود ہے حضرت ابو ریرا رہ کہتے ہیں اسی حدیث میں جب سے میں نے رسول اللہ سے بنو تمیم کی یہ خوبی سنی ہے اس دن سے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں اور جنگ کادسیا میں جب مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں کو دے کر بھاگے ان گھوڑوں نے ہاتھی تو دیکھے نہیں ہوئے تھے وہ جب جو رسم پہلوان لے کر آ گیا ہاتھی تو مسلمانوں کی فوج تو ہاتھیوں کو دے کے بھاگی ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے تھے جنگ کادسیا میں وہ گمسان کی جنگ تھی وہ زیرو ون والا معاملہ تھا یا تو شکست تھی یا فتح اور اتنے بڑے بڑے ہاتھی وہ بےچارے گھوڑے تو اتنے, اتنے اتنے وہ ہاتھی ان کا جب آتا تھا تو بھاگ جاتے تھے تو پھر صحیح سعد ابن ابی وکاس رضی اللہ تعالیٰ نے بنو تمیم کے لوگوں کو بلوایا وہ جنگجو تھے لڑاکو انہی لوگوں نے مسلمان قذاب کے خلاف بھی خالد ابن ولید کی سرکردگی میں مسلمان قذاب کشکست دی تھی تو پھر سعد ابن ابی وکاس نے بنو تمیم کو بلایا اور کہا کہ مشورہ کرنے کیا, کیا جائے یہ تو ہمارے تو گھوڑے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں ہاتھیوں کو بنو تمیم کے جو تھے جنگجو لوگ انہوں نے کہا امیر صاحب یہ معاملہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں وہ پیدل چلے گئے اور وہ لوگ ان ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کے انہوں نے اوپر سے نیزے مار کے ان ہاتھیوں کو نیچے گرا دیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ بنو تمیم ہی تھے اتنے سخت جنگ جوں لوگ کہ جن کی وجہ سے اس وقت بھی جنگ کاسیہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اسی طریقے سے بعد میں بھی کئی ایک جنگوں کے اندر ان کے معاملات رہے اور قربے کے عمل نے آمدا کے خلاف بھی بنو تمیم تو یہ ان کی خوبی بھی ہے تو ان میں اچھے لوگ بھی اور برے لوگ بھی ہر چیز موجود ہے اچھے لوگ بھی موجود اب برے لوگ بھی موجود ہیں جس طرح بنو میاں کے اندر اگر جزید موجود ہے تو عمر بن عبدالعزیز بھی موجود ہے اگر عبد الملک بن مروان موجود ہے تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو اہل تشہیروں بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر کوئی کرتوت برے کرتا ہے تو اس کی پوری اولاد ہی برے کرتوت کرے گی جو حق قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمانے والا ہے اس حوالے سے میرا ایک لیکچر ہے نمبر سکسٹی سیون نجدی کون ہے تو نجد کے حوالے سے جو یہ حدیثیں بخاری اور مسلم سے پیش کر کے محمد بن عبد صاحب پہ لگاتے ہیں اور اس طریقے سے جھوٹے رنڈ نکالتے ہیں اصل میں نجدی تو ہے اہل بیگ کے قاتلین کوفے کے لوگ وہ ہیں اصل میں نجدی اس میں میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے نجدی یہ بھی ہیں لیکن وہ جو حدیثوں کے بارے میں فتنے اور شیطان کے سینگ کا ذکر آیا ہے وہ ہمیشہ سے محدثین بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں ان خوارج کو کہتے آئے ہیں نجدی اس کے بعد کے لوگوں کو اور یہ قیامت تک لوگ نکلتے رہیں گے آج بھی دیکھیں آپ عراق کے اندر کوئی سکون نہیں ہے تو مسئلہ نمبر سکسٹی سیون پچیس منٹ کی گفتگو نجدی کون ہے اور میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ایک میرے بھائی نے لکھا ہے تقریباً تیس بتیس سفوں کا وہ بھی موجود ہے اس میں یہ ساری معاملات کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں